کرام گزارے سے چھوٹی جی سب کا ذرا دہت جو نا سنو گزارے سے جو ساری طرف مناظر حضرت الالنامہ مولانا محمد انس نعمانی مقدل آپ آب قید آباد حسن اسی طرح سے دے انہیں معیم دے مناظر مو حضرت الامہ مولانا محمد عبداللہ ابد اللہ آپ سانح ہوسن اور صدر مناظر مولانا عبد الرحیم نظامی میں اجل ہو سا اور ساری رائے کچھ ہے کہ نماز دے اوقات کو علاوہ ای مناظرے واسطے اور مسئلے دے حل کرن واسطے پانچ گھنٹے ٹائم کم از کم ہونا چاہیے تو تسان حضرات اپنی طرف دسو مناظر کون حصین مہین مناظر کون حصی صدر مناظر کون حصی اور وقت کتنا ہو جانا چاہیے حدیث جماعت کو مناظر واسطے مناظر اسلام حضرت اللہ مولانا شمشاد صاحب سنفیوزن اور صدر مناظرہ مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی اللہ بخش اور میم رحمان ضروری مزاح یہ ضروری مزاق سن لیں میری آواز کم ہے ہم عبد الناظر آپ بجرات کو کوئی اعتراض ہے یہ اعتراض ات ہوئے کہ عبارت صحیح پڑھیے غلط پڑھیے چاہتے ہیں حضرت واسطے وہ حضرات کا بھی مناظر نہ ہٹ سی اگر موضوع تو ہٹ سی جہے سدرائن ہو سن وہ ٹوک لے سکتے سارا مناظر ہٹے سدر مناظر بلاس ٹوک دے اگر ترا مناظر ہٹ سی اصل کو ٹوک لے موضوع کے اندر راندے راندے باسی ٹھیک ہے بھائی آدھار اعتراض کریں سونے کہیں دیر آگی اعتراض کرنے کہیں کہ کا آبجیکشن اور اعتراض نہ ہو علاوہ کوئی ساتھی نہ ٹھیک ہے شروع کرو پڑیدہ میں لاؤ واپس ہو جاؤ۔ جو صاحب مجھے سلامไต کلاونا پتہ ڈالو۔ معظم ولی اللہ اکبر کفو اکتوبر اتوار مسلب کے کسی قسم کی مابا ہلفل امام جیز نہیں ہے اس پر دلائق قرآن مجید اور احادیث صحیح صحیح مرفوع پیش کریں گے یہ میرا سوال ہے کیا آپ یوں کہیے کہ میری ایک وضاحت ہے میں ان حضرات سے وضاحت الف کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جید نہیں والا لفظ ٹھیک ہے حلف امام کرات جید نہیں ہے یعنی سور فاتحہ کی کراط جید نہیں ہے یا سور فاتحہ کے علاوہ اور کوئی سورت ماں باپ کا مطلب عموما یہی ہے اور کوئی صورت اس کی بھی گراف جائز نہیں <Gluch> کیوں جناب ساجد صاحب یہی مراد ہے آپ کی نہیں یہ ہے آپ سے آپ دونوں نے لکھا ہے نہیں نہیں ذرا جلدی بتا دیں آپ اچھا اب یہ جو ہے خلبل امام جائز نہیں ہے اپنے لیے تو انہوں نے یہ نفل لکھا ہمارے لیے یہ لکھا کہ مطلب کہتے حدیث فاتحہ مختی پر فرض ہے اگلی سورت جہری نماز میں منع ہے سیدھی نماز میں اگلی سورت کا اختیار ہے اس پر دلائل قرآن مجید احادیث صحیحہ سریہ محفوظہ پیش کریں گے ٹھیک جی بہت اب آپ اندازہ کر رہے ہیں ابرات کا کہ اپنی طرف یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سابت کریں کہ مقتدی کے لیے سورج فاندیا پڑھنا فرض ہے میں یہ صرف آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر دلائے پیش نہیں کرنا چاہتے لیکن صرف یہ ہے کہ اس طرف ایک ماشا ہے اس طرف جناب کیا کہ وزن پانچ کلو سے بھی زیادہ ہے انہوں نے اپنا وزن ایک ماشا رکھا تاکہ کسی طرف ناجائز کے نفر سے ہمیں نکلنا پڑے بھاگنا پڑے تو ہم بھاگ سکیں اور اس طرف پانچ کلو وزن ذرا پورا رکھا اور الحمدللہ اس سلسلے میں میں اپنے درائی کا آغاز کر رہا ہوں لیکن حضرات آپ سے میں یہ توقع کروں گا کہ جیسا کہ اس کاغذ میں یا معاہدے میں یا اس تحریر میں قرآن مجید اور احادیث سے سہیا سلیح مرحو ہیں اس سے باہر ہم نہ خود جائیں گے اور نہ مولانا کو جانے دیں گے جراندے میں پہلے قرآن مجید کی ایک آیت اپنے موضوع پر کرنا چاہتا ہوں آدر توجہ لیے یہ انتیسواں پارا ہے اور اس کی آیت کا ایک حصہ مترمات کہ قرآن میں سے تمہیں جو آسان ہو وہ بڑھو اس سے ہمارا استدلال یہ ہے کہ ہر آدمی کو مت نقب جیسا کہ اصول کی کتابوں میں بھی اس آیت کو گرام کے سلسلے میں تسلیم کیا گیا ہے لیکن اب کوئی ایسی کتاب جس کا تعلق قرآن یا حدیث سے نہیں ہم وہ پیش نہیں کریں گے اس سلسلے میں ہم اپنی تائید میں اقرا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کریں گے ابو داؤد سے آپ ذرا اس کی طرف توجہ فرمائیے وہ یہ کہ یہاں پر روایت ہے رفا بن راجے سے انہوں نے اس واقعے کو مرسو بیان کرتے ہوئے کہا ہے سب سب ایک سو پچیس آپ کو ابھی تک یہ پتا نہیں دل کون سی جناب آپ کو پتا ہونا چاہیے okay. نماز کے ب, بیان میں ہے okay. یہ پہلی جیل میں آئے گا آپ دوسری میں دیکھتے ہوں گے میرا بہت اچھا یہ دیکھئے یہاں پر میں لفظ حضرات کی طرف پڑھنے لگا ہوں آپ ذرا سوچو پر ماہر مقبرہ ہوا یعنی مات یا طرح سے مراد ہمارے نزدیک اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سویا مراد لی ہے اور اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیت کے بعد اور ذرا پھر ایک حدیث کے بعد جس نے قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر بیان کی اچھا قرآن پاک کی تفسیر بیان کی تو اس کے بعد میں ایک جنرل حدیث جس کا مفہوم یہ ہے ایک قانون آپ سمجھ لیں اسلام کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون جنرل قانون نافذ فرما دیا بخاری شریف سے میں یہ ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں اورجہ فرمائیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہاں ہے اور کون یہ تھا میں بتا رہا ہوں یہ ہے سفا ایک سو چوراسی رسول اللہ پہ حدیث کتاب اگر آپ کے بچوں کا پائیے آپ کا حضرت محمد نے فرمایا لا چلا کوئی نماز نہیں ملب یا ترا جس نے نہ پڑی ہو سورہ کوئی نواب ہم نے میں آپ کی توجہ اسی تر میں لا کی طرف دلانا چاہتا ہوں اور آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے حضرات اس سلسلے میں جو گفتگو کریں گے میں لا کے سلسلے میں مزید تفصیل حضرات کے سامنے پیش کروں گا لیکن آپ کی توجہ جو مبزور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور کیجیے آپ کا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نواز جس طرح لا الہ کوئی الا میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے رہے لیے ایک عام فہم جو کلمہ ہم رات دن پڑھتے ذرا اس سے اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی لیکن حضرت بجائے اس کے کہ میں اسی بات پہ اتفاق کروں میں اب یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لفظ بھی آ جائیں کہ جس سے آپ کی یہ تسلی ہو جائے کہ یا مختری کو بھی سورج خات پر بھی چاہیے سلسلے میں دیکھیے یہ کہ یہ ایضرا مصرت ابیالہ اس کا صفا ایک سو ترانوے جلد ازد اند سے لگایت ہے امنا سو مذہبا فکالا فالو کالا فلا کا فالو لے یا پھر کتاب کی نفس ہی حضرات اس کا ترجمہ کچھ سادے لفظوں میں یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی پیچھے صحابہ ہے کوئی آئے پڑھی ہوگی کوئی سورت پڑی ہوگی تو جب نبی وسلم نے اسلام پھیرا آپ نے اپنے صحابہ کی طرف منہ کر کے پوچھا کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو صحابہ نے تو کچھ خاموش رہے پھر کسی ایک کہنے والے نے یا کئی کہنے والوں نے کہا کہ ہاں جی ہم نے پڑھا ہے ہم پڑھتے ہیں وہ سسل ایسے نہ بلکہ یہ کیا تو کہ تم میں سے کوئی شخص جتنا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے امام کے پیچھے پاتے اپنے دل میں پڑھ لی جا کرے ہیں. یہ مسلم ابو ابوالا ہے اس کے بعد ذرا اس کی وضاحت مزید منحدہ کیجیے صحیح ابن ہی بات یہ مالکن ہی وہ اقبل والا ہی فقالا اتقراؤن فی صلاتکو صحیب میں کا صفحہ لیے دیکھ یہ صفحہ ایسا ہے ایسا ساتھ جن جن نہیں ہوئی بات جن پین ایسا دیکھ یہ تابع اچھا فقالا اتقراؤن فی صلاتکو خلق الامام والامام یقراؤ فساکتو فقالا اتقراؤن مروات فقالا قائل او قائلون یہ دیکھیے اب آپ اندازہ بتائیے کہ رہے ہیں کہ مفتی ضرور پڑے اور اس کے علاوہ کچھ نہ پڑے مفتی اور کوئی صورت نہ پڑے ضرور پڑے اب ذرا غور فرمائیے اس حدیث کے بارے میں یہ ہے ایک تیسری کتاب اسی سلسلے کی مجماس زبا ہے اس کی جلد نمبر دو اور جناب اس کا صفحہ نمبر ایک سو دس اس میں بھی اسی طرح حضرت ہی رسول اللہ صلی اللہ سلم نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی پلما تلا جب آپ نے اپنی نماز پوری کر لی اب پلا علحی پے ونجے تو آپ نے لوگوں کی طرف توجہ فرمائی اور پوچھا عتا کراؤں گا فیصلہ کو مسلسل کیا تم ایمام کے پیچھے اپنی لماز میں کچھ پڑھتے ہوئے ایمان ہو یا کراؤ اور ایمان بھی پڑھ رہا ہو سا کالا اثرات اپنا واد آپ نے یہ بات تین دفعہ دوہرائی پھر فکالا قائم اور کالا کائن ایک نے کہا یا کئی لوگوں نے کہا ان ہاں حضرت ہم ایسے کرتے ہیں یعنی پڑھتے ہیں پالو فرمائے نہ پڑھا کرو مگر لے جاتا پڑا آپ کتاب تھی نب سے ہی لیکن پاتیا ضرور پڑھ لیا اب اس کی سند پہ آپ توجہ فرمائیے اس کوانی نے اوسط میں رویت کیا ہوا لو سکار اس کے علاوہ انتہائی مضبوط یعنی سکھا اگر آپ گزارش کے اب ہمارا مولانا سے اتنی احادیث پیش کرنے کے بعد پہلی تو میں یہ درخواست کروں گا کہ مسلمان کے لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا آ بھی بری ان کو اس پہ چاہیے تھا کہ یہ سر تسلیم خم کر دے میں ان سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات چونکہ ہمارا یہ مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سمجھ لہل حدیث کا ہمیشہ یہ نظریہ رہا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہ رہے جو جنت میں نہ جائے ہماری یہ خواہش ہماری یہ تمنا ہماری یہ آرزو حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلم سول یعنی کہ سنت کے مطابق ہے کہ ہم سارے مسلمان جنت میں جائیں ہمیں سے کوئی شخص بھی کسی غلط راستے پہ نہ جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا آپ انداز فرما دیجئے اندازہ کیجیے کہ آپ نے کس انداز سے تبلیغ کی ان حالات میں میں مولانا نعمانی سے اور ان کے وفاقار سے یہ اپیل کروں گا کہ اتنی حدیثیں آ جانے کے بعد آپ کو سکھ ہے تو حضرت آپ مجھے کوئی پرانے پاک ہی ایک آئے حدیث پاک جو شرائط اس میں لکھی بھی ہے مرفوع سری یا صحیح آ اس نے مجھے یہ فرماتے دے کے لفظ سور فات کو رسول وسلم نے منع کیا جیسا کہ ہم نے پڑھنے کے بارے میں بتا دیا بات حضرات مجھے پتا ہے کہ بات کو اجھانے کی کوشش کی جائے گی قرآن سے رحیم قرآن القرآن تمام ساتھی درود پاک پڑھ لے اللہم <سلام> صلی اللہ محترم مکرم بزرگوں دوستو عزیزو آج ہم اس مقام پر ایک خالص شریف مسئلہ کا قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تاکہ دیکھا جائے کہ یہ جو مسئلہ ہمارے مابین چل رہا ہے اللہ پاک اپنی کتاب قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتی ہے اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کرایا <تصفح> پھر ہر مسلمان انسان پر یہ ضروری ہے کہ اگر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سچا امتی ہے تو وہ قرآن اور حدیث کے سامنے سر تسلیم کم کر اگر قرآن و حدیث کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس کے ایمان کے اندر کمی ہے اس کے اسلام کے اندر کمی ہے اس لیے میں تو دعا کروں گا کہ اللہ بات ہم تمام کو صحیح طور پہ بات یا تن قرآن اور سنت کی اتباع کرنے کی توقیقت مولانا شمشاد صاحب ابتدائی طور پر جو تحریر یہاں پر فریقین کے درمیان طے ہوئی ہے اس کے بارے میں جو فریقین نے لکھ دیا ہے ایک مادہ طے ہو گیا اب اس کے بارے میں کیلو کال کرنا کہ یہ ایسے لکھا ہے ایسے لکھا ہے یہ ان کو مناسب نہیں تھا جو چیز لکھی گئی ہے بس اس کو ہم نے پران و سنت کی روشنی میں حل کرنا لیکن چلو بھارت یہ اگر تنقید کرتے تھے بے شک کرتے لیکن میں حیران ہوں جب تنقید کر رہے ہیں تو کم از کم تنقید میں کوئی وزن تو ہونا چاہیے اب ہماری طرف سے لکھا ہوا ہے کہ امام کے پیچھے یہ جو سورہ فاتحہ فاتحہ و فاتح ماباد ہے سلفل امام جائز نہیں اور ان کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ مخت پر فاتحہ پڑھنا فرض ہے اب وہ کہتے ہیں ہماری طرف جی فرض کا لفظ ہے اور آنا کی طرف سے جائز نہیں یہ لفظ میں حیران ہوں یہ بات تو یہ سوچ بھی نہیں رہے ہیں کہ اپنے مسلب کے خلاف اپنی چیز کے خلاف تبدیل اپنی تبدیل کر رہے ہیں یا میری تردیل کر رہے ہیں انہوں نے کہا فرض ہے اگر ہماری طرف سے لکھا ہوتا فرض نہیں پھر سوال ہو سکتا تھا جی فرض نہیں تو کیا واجب ہے چلو واجب نہیں تو کیا سنت ہے چلو سنت نہیں تو کیا مستحب ہے چلو مستحب نہیں تو کیا جائز ہے یہ ہم پر یہ سوال کر سکتے پھر پھر یہ لکھا ہوا ہوتا لیکن ہم نے تو ابتدا سے نیچے والے درجے سے ہی نفی کر دیے کہ ہمارے نزدیک جائز ہی نہیں تو یہ تو تنقید یہ کر سکتے ہی نہیں تھے یہ تنقید اس وقت ہوتی جب ہماری طرف سے لکھا جاتا کہ فرض نہیں تو ہمیں یہ مدامت کرتے ہیں مثلا کہتے بھی تم فرض بھی مانتے ہو تم بھی مانتے ہو تم سنت بھی مانتے ہو یہاں فرض کی تربیت ہے یہاں پر واجب کی تربیت نہیں سنت کی تربیت نہیں یہاں پر مستحب کی تربیت نہیں پھر تو یہ تربیت کرتے تو اچھے لگتے تھے لیکن حیران وہ کہتے جائز نہیں یہ کیوں لکھا پھر آگے جو لکھا ہوا ہے فاتیہ ان کی طرح سے لکھا ہوا ہے کہ مقتدی پر فاتیہ فرض ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کر کرنا میں بھی انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا ان کی طرف سے لکھا ہوا یہ ہے کہ مکتی پر فاتحہ فرض ہے اور اگلی صورت فاتحہ کے مواد اگلی صورت چہری نمازوں میں پڑھنا منع اور سری نمازوں میں پڑھنے کا اختیار آپ اس پر انہوں نے دلائل دینے ہیں قرآن سے اور حدیث سے قرآن پاک کی ایک آیت مولانا نے پڑھ تو دی فکرو بات سرمن قرآن لیکن یہ فکر ما مات سر من الق یہاں پر کوئی مختی کا لفظ ہے یہاں پر کوئی فاتحہ کا لفظ ہے تو خماخا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے قرآن کی آیت کیوں پڑ جاتی ہے یا چلو فکر ما سر منل قرآن صحابی سے یہ بتاتے کہ پلا صحابی نے یہ کہا ہے کہ یہ آئٹ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ اس آئٹ کے ذریعے سے اللہ پاک نے نماز کے اندر مغتدی کو فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اور میں ان کو برمنا چیلنج کر کے کہوں گا اس دس گھنٹے کے مناظرے میں یہ زیادہ احادیث یا زیادہ دلائل کیا صرف شام نزول نہیں پیش کر سکیں گے جس کے اندر یہ ہو کہ فکر من قرآن کے اندر متدی کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں ہمارے اندر کوئی ضد نہیں انہوں نے ابھی سے فتوا دے دیا ہم پر ہمارے اندر کوئی ضد نہیں میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اللہ پاک کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں اگر یہ صرف ایک صحابی سے با صحیح یہ ثابت کر دیں گے کہ بکرو ماں سی سر ملن قرآن کا حکم مختلف کو ہے کہ تم پاتیا ضرور پڑھا کرو خدا کی قسم ہم ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ ایسا کوئی ثبوت نشانہ نہیں دے سکے پھر اس سے سمجھے بات نہیں بنتی تو آ جائے لاس لاتا بخاری سے لا سلاتا کنہیں ذرا سا لفظ تو پڑھ دیا لیکن کم از کم چلو بخاری شریف کی کوئی سزا دیتا <تصفح> پوری حدیث کمل کم, کم چلو کچھ پڑھ دیتے وہ بھی پڑھنے کی کوئی توفیق نہ ہوئی اور وہاں لا لمن کو میں یہی کہوں گا وہاں مختی کلف دکھاؤں <تصفح> لا لمن لم لا سلا اس کے اندر مقتدی کا لفظ جھگڑا تو کھڑا ہے ہمارا ان کا مقتدی کا مولانا آئے پیش کرے تو وہ جس کا تعلق مقتدی سے ہو حدیث پیش کرے تو وہ جس کا تعلق مقتدی سے ہو پھر اس کے بعد صحیح ابن حقبان سے مجموع زوائد سے مسند ابو ابوالا سے ایک حدیث انہوں نے پیش کی جس کو یہ کہہ رہے تھے اتنی احادیث ایک حدیث حضرت الح کی پیش کی صرف کتابیں الگ الگ ہیں حدیث ایک ہے ایک حدیث اور وہ حدیث پڑھ کرو وہ حدیث اس کے اندر راوی موجود ہے ابو کے ڈاوہ اس لیے میں ان سے پڑھوانا چاہتا تھا صنعت اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ جو دلش وہ و ہم من لم ی کہ یہ آدمی تھا وہ اور قانون ہے کہ مدلس متنس سے روایت کرے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی اور یہ روایت آن سے کر رہا یہ جو ابو ابوالا کی روایت انہوں نے پیش کی تھی اس کا جواب ہوا پھر, و... پھر میں حیران ہوں وہاں پر لگ جاتا لے جا کر آپ اس کو بار بار یہ سبزما کر سو یہ کہتے ضرور پڑھے نبی پاؤ میں فرمایا کہ ضرور پڑھے مولانا ہے خدا میں بیٹھے ایک ہے خدا رہا یہاں کوئی ایسی بات نہ کرے جو غلط بات ہو یہ ضرور کس لفظ کا معنی آپ نے کیا وہاں تو لکرا یہ لذا رہا لا کر رہا ان لا کر ان کوئی نون شکیلا ہے کوئی نون خفیفہ ہے پھر آپ نے یہ ضرور کا معنی کہاں سے دیا لیکن مورانا کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ضرور کس لنچ کا مانگنا ہے اور نہیں اپنی طرف سے کرتے جا رہے ہیں جی بالکل جی بالکل جی, جی, جی, جی, جی ضرور دلات جی دلات جی اس کے برابر کیوں ہیں میں نے آپ کو پہلے پہلے فیصلہ کیا حوالہ بتا رہے ہیں بالکل حوالہ ہے نا دیکھ لیں بالکل ہم لکھاتے ہیں خاموش پچیس حوالہ چار سو پچیس نمبر دوسری اب اس کے بعد آئیے انہوں نے تو نہ قرآن پاک کی کوئی ایک آئے پیش کی اور نہ ان شاء اللہ کر سکیں گے نہ انہوں نے کوئی حدیث پیش کی اور نہ ان اللہ یہ کر سکیں گے اور میں سب سے ابل نمبر دلیل ہے اللہ کی کتاب آئیے اللہ کی کتاب کیا کہتی اللہ کی کتاب کا فیصلہ وزا اللہ کو قرآن جب قرآن پڑھا جائے تم توجہ کرو اور خاموش رہو تم خاموش جب قرآن پڑھا یہ جب سے مراد کون سا وقت ہے یہ میرے پاس ہے تفسیر ابن جریر پارہ ہے اس کا نو صفحہ ہے اس کا ایک سو دس وہ اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن رضی اللہ ہو کا شان نزول پیغمبر کریم کا صحابی وہ کہتے ہیں پڑھتا ہوں ابو ابن ابن ابی ہندن، بشیر ابن جاب اور یہاں بشیر اور بعد میں جو سیر ہے دوسرا جس طرح باز میں آتا ہے عب بن مسعود نے نماز پڑھائی آپ کے پیچھے پاس آدمیوں نے نماز پڑھی آپ کے پیچھے انہوں نے کیا فرمایا امار والے تک تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی اللہ پاک نے تمہیں حکم دے دیا ہے کہ تمہارا امام کرے تو تمہیں پیچھے